رکھے تھکاوٹ مارزور کرتے ہیں دیوار کے ساتھ بھی پیچھے بیٹھیں گے ان کے لیے تھکاوٹ کرتے ہیں دیوار کے ساتھ پیچھے جوائن والے میں دیوار کے ساتھ پیک لگا کر رکھو ہر چیز کی آزمائش ب وقت ترجیح ہوتی ہے کسی چیز کی آزمائش بقتے ترجیح ہوتی ہے ترجیح کسے کہتے ہیں جی آفتاب صاحب اسے ترجیح اور مشکل کر دیا فوکیت دینا کر دیا ترجیح سے شان تھا فوکیت اور مشکل ہو گیا جی اب تمہارے ساتھ ترجیح دینا کیا ہوتا ہے جی اس کے سرفرانہ کر دیے اس کو جی ماشاء اللہ جی آپ کو سالہ کرے گا جی دو چیزیں ہوں سب تو اس میں سے بندے ایک چیز کو لے لے اور دوسری کو چھوڑ دے لیکن ہماری طرح کمزور ذہن والے آدمی نے اپنے ذہن کے مطابق اسی کر دینا کہ جب دو چیزوں کا مقابلہ آ جائے اور آدمی ایک چیز کو چھوڑ دے ایک چیز کو لے لے جس کو اس نے لے لیا اس کو اس ترجیح دے دی مطلب یہ ہے کہ اس کے کالب کا تعلق اس کے ساتھ ہے اس کے کالب کا تعلق اس کے ساتھ, ہے اس کے اس کے ساتھ ہے قرآن مجید کیا آئے تفرائی تندتا ہوا الاہیتا مجھے خزاء اللہ ہوا کیا تھی تو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنی نفس کی چاہت کو اپنا خدا بنایا خواہش نفس کو اپنا الہ بنایا میرے گاؤں میں شروع شروع میں قرآن مجید کا تھوڑا سطر جو میں استاد صاحب سے پڑھا ہے انہوں نے ہمیں ایک کہانی سنائی تھی بڑی عجیب وہ سال میں کہیں ایک دفعہ سنایا کرتے ہیں اور یہ میرا خیال ہے شاید دو سال ہو گیا کہانی نہیں سنائی ہے اسی کے ساتھ ہی دو سالوں میں آئے ان کو آتی ہوتی پہلے آتی ہے وہ کہانی ایسا ہے کہ ترکیہ میں ایک مجروب آدمی تھے کچھ لوگ کہتے بڑے بزرگ ہیں بڑے باری ولی ہیں اللہ حالانکہ کوئی کہتے کہ بڑے بیوقوف ہیں بڑے نہ سمجھ ہیں اونٹ پٹانگ مارتے ہیں مختلف قسم پر رائے ایک دن جمعہ کے دن وہ بازار کو گئے اور بازار کے چوک کو بازار کے چوک میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے آوازیں لگانی شروع کر دیے لوگوں تبارہ خدا میرے قدموں کے نیچے ایونا سدا حکم کہنا سدا حکم, حکم تحت قدم اے لوگوں تبارہ خدا میرے قدموں کے نیچے سارے لوگ بڑے اٹھے تھے زبردست جذبے والے مسلمان تھے آیا نکائے کیا کفر بور میں آئے اور کو پکڑا مارا سواپ گری کسی نے بکا کسی میں داغ کس میں تھپڑ مارتے مارتے اتنا مارا کہ وہ بہش ہو کر گر کر مر گئے گرتے وقتوں نے کہا کہ سین کی بات, کو سین کی بات کو تب سمجھو گے جب سین کی حکومت آ جائے گی مزل اس بات کو کیا کرو شہید ہو گئے تاکہ اپنا گزرات رکیہ بڑے بادشاہ کی حکومت آئی اس کا نام سین دسی ہوتا تھا یہ کوئی سنجوگ بات چاہے اچھا بات چاہے چین شروع نام وہ ایک کتاب پڑھ رہا ہے ایسا لو ہو, ہو یہ کتاب کے زندگی ہے تو بہت زبردست کتاب ہے تو بہت کوئی باری بزرگ ہے کوئی بہت بھاری ولی ہے دربار کے لوگوں نے کہا کہ کس کس کتاب ہے نام بتا بات کو سلامت چھوڑا یہ تھا پاگل آدمی تھا اٹ پٹانگ باتیں مارتا تھا چوک میں سے اونٹ پٹانگ باتیں ماری تھی اس کو لوگوں نے مار مار کر ختم کر دیا تھا اسے کہہ رہا ہوں کیا بات تھی پہرے والے کہہ رہے ہیں کہ نیلے رنگ کی یہ گاڑی ہے کیری گاڑی ہے اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے جی؟ وہ کس کیے جی جا کر اس کو نیلے رنگ کی کیری گاڑی اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے جی؟ پہلے گاڑی ہماری لے گئے یہاں سے نا اس وار کی مجلس میں پیرا ہوتا ہے بس پیرے والے جو ہے اس کو سبحان اللہ بادشاہ نے کہا اس کیا کیسا واقع ہوا تھا کہا اس طرح تھا کہ ایک دن آ کر یہ آدمی کھڑا ہوا ایسے چوک جمعے کا دن تھا چوک میں کھڑا ہو کر لوگوں کو کہہ رہا تھا لوگوں تمہارا خود خدا میرے قدموں کے نیچے آ کر لوگوں نے مارا بس مار دیا تھا گھر کو میرا چا اچھا ٹھیک اچھا بات ہے کس چوک میں کہا تھا کس چوک میں کہا تھا بادشاہ نے اعلان کیا اس جمعے کے نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ ہماری مسجد میں آئیں گے ہم ان کو دس اشرفی دیں گے اور جمعے سارے یار سب لوگ جمع ہو گئے جی کیا گامے ماجے لالے یار لوگ جمع ہو گئے سارے ہاں جی دس اشرفی مل رہی ہے جمعے کی نماز کے لیے آ گئے آپ تو آواز آ رہی ہے جی ہاں جی سارے جمو گئے افزان کا وقت ہو گیا نہ بادشاہ سلامت آیا نہ بادشاہ سلامت کاغذی آیا نماز پڑھنے کے لیے وہ جو لوگ متقی لوگ سب نے کہا ایک تو اذان پہلی اذان ہو اور جمعے کی نماز شروع نہ ہو کچھ نہ کچھ تو فرق آ جاتا ہے پتہ نہیں بادشاہ سلامت کا بھی آتا ہے نہیں یا جمعہ ہمارا خراب نہ چلے گا اٹھ کر چلے گا دوسری اذان میں آدمی اگر موجود نہ ہو تو اس کے جمعے کی نماز ناقد ہوگی دوسری اذان میں نہ ہو آدمی اس کے جمعے کی نماز ناقص ہوگی اور جس آدمی نے خطبہ شروع سے پہلے سنت نہ پڑے ایسے تاجر کے برابر سواب ضائع ہوا جمعہ کے دن سنتے ہیں نماز سے پہلے نہ پڑھی خطبہ سے پہلے نہ پڑھی اس تحت حاجر کے برابر سواب ضائع اور جو دوسری زان کے وقت نہیں تھا موجود ایک جمعہ کی نماز ناقص ہو گئی اس طرح پہلے کاطر جاتی ہے دورے کاطر رہ جاتی ہے دوسری زبان کا وقت آیا تو نمازی لوگ سارے چلے گئے اب یار لوگ دشا ششی کے لیے آئے تھے وہ جمعے رہے نہ بادشاہ آیا نہ کاجی آیا اس کی جمعے کی نماز نہیں ہوئی ان کی مسجد جمعہ کی نماز نہیں ہوئی بادشاہ نے اپنے قاضی کے ساتھ جگہ جمعے کی نماز پڑھی بال اب نماز پڑھ کے جب آئے تو انہوں نے کہا ان سب کا گھیرا ڈالو اور ان کو گرفتار کر سب لوگوں کو گرفتار کیا گیا انہوں نے کہا ان کو ان چوک پر لے کر سب لوگوں کو چوک پر لے کر آؤ چوک پر بزرگوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ لوگوں تمہارا خدا ہے میرے قدموں کے نیچے اس چوک پر لایا گیا اس چوک کی کھدائی کرو کئی کی نیچے شرطی کا خزانہ نکلا ان کا خزانہ نکلا بادشاہ نے کہا کہ ہر ایک آدمی کو دستی دو اور دیتے وقت کو کہو یہ لو یہ لو یہ, یہ لو یہ تمہارا خدا ہے یہ لو یہ تمہارا خدا ہے یہ لو یہ تمہارا خدا ہے یہ کہتے کہتے ان کو دستی دے کہ تم نے نماز گزا کر لی اور دس اشرفی کے پیچھے بیٹھ گئے جب تم نے دس اشرفی کو نماز پر ترجیح دے دی تو یہ تو تمہارا خدا ہوا تم نے ان بزرگوں کی بات کا راز یہ تھا کہ جمعہ کا دن تھا اذان کا وقت ہو گیا تھا اور لوگوں نے دکانیں کھولی ہوئی تھیں اور دکانیں بند نہیں کر رہے تھے اور نماز کو نہیں جا رہے تھے تو جمعہ کے دن تو مفتی صاحب ازان ثانی کے بعد کہ ازان کے بعد دکان کا بند کرنا فرض ہے <تصفيق> جی؟ سخت ہے نا دوسری اذان کے بعد تو بہرحال پھر لازم ہے جی؟ اور طریقۂ کار یہ ہے کہ دوال کے بعد سارے کام بند کیے دیے جائیں کیونکہ یا اللہ نام نوزی اللہ میں یوں مل جمع تھے پسو لازک وزر الگ اے دب جمعے جب جمعہ کی اذان دے دی جائے جمعہ کی ادھر اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے تو جلدی بڑھو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو موازی حکم آیا ہوا تو دوسری اذان کے بعد تو جو آدمی کرتا ہے تو پھر تو یہ حرام مطلب ہو جاتا ہے جی پھر بیوشرا بالغ آدمی کے لیے یہ ہو جاتی ہے حرام ہو جاتی ہے میں کہنے بزرگوں کا مطلب یہ تھا کہ اذان ہو گئی ہاتھوں میں دکانیں کھولی ہوئی ہیں اب یہ دکان دکان نہیں رہی ہوئی ہے اب یہ دکان خدا بن گئی ہے یہ تو پیسہ جو ہمارا تمہارا جو, جو پیسہ تم کمانے کی نیت کر رہے ہو تمہارے خدا بن گئے ہو یہ جو تمہارا خدا پیسہ یہ میرے کربوں کے لیے جاؤ یہاں سے کیا مثال ہو تو ان بزرگوں کی بات میں رمض یہ تھا اشارہ اللہ والے آدمی سے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا جس, جس مال کو تم نے خدا بنایا اور اعلان کے بعد دکانیں کھول کر کمانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو اس میں وہ تو وہ میرے قدموں کے نیچے وہ مال میرے قدموں کے نیچے تو ان کی بات کا رمض تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب چین کی حکومت آ جائے گی شین کی بات کو سمجھ جائے گا صحیح آدمی سمجھ اس کی بات رہا بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ترجیح جس چیز کو آدمی ترجیح دے رہتا ہے وہ اس کے کی اصل حقیقت ہوتی ہے ہم پنجاب میں ہندوستان کے سرحد پر جماعت میں گئے ہوئے تھے جس بستی میں گئے تو بستی کا چودھری آیا اس نے کہا جماعت آئی ہوئی ہے برتن برتن کوئی یہیں کھولے گا یہاں پر اور میں نے کہا نہیں جی ہم کھانا اپنے سب نہیں رائے بن کا بزرگ میرے پاس تو جماعت کو نہیں بیٹھے. یہاں تقریباً کریں گے اس لیے بیٹھے میں خدمت کروں گا بڑی خدمت کی اسٹوڈیری میں, میں واطی چودھری صاحب بڑی خدمت کی تو اس میں جماعت میں کوئی فقرات ہے نے کہا کہ بس چودہ آٹھویں یہ کی میموری کے لیے منظور ہونی چاہیے اس علاقے کی صوبائی قومی نمری اس خاندان کی لونی چاہیے بڑی خدمت کی ہم گش میں نکلے ہوئے تھے رکھنے میں جماعت ابھی بھی چل رہے تھے اور اس علاقے کے کوئی آدمی کوئی دنیا کے لاس ہو گیا ہم شخصی ہے کوئی سیاسی شخصی یا کچھ ہے وہ آئے بس فوراً جب وہ آئے تو بس آگے بدل بس بدلی اور جماعت میں خدر رہ گئی ہو بالکل مسجد کے با با کوئی تعلق ہی نہ ہو شام مجھے دمنے کا دیکھے ہم یہ فکر آج کیا کہتے ہیں اور نکال نہیں ہو سکتا نہیں کیوں ترجیح ترجیح خدمت بڑی ترجیح ترجیح اس نے کی ہے لیکن ترجیح ہمیں نہیں جاتا ہے ترجیح زمینداروں کو دیتا ہے اس میں نہیں ہو سکتا الطاح صاحب تھوڑی شیل ہے سارا دوست گاڑی چلائی ہے نا. یہ تھی کہ جب آدمی کے کلب میں اللہ کو غیر اللہ پر ترجیح ہو جاتی ہے جب قلب میں اللہ کو غیر اللہ پر ترجیح ہو جاتی ہے تو تب پھر آدمی کا ایمان کامل ہوتا ہے ایمان تب اس کا درست ہوتا ہے ورنہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ کر دنیا کے ساتھ ہوتا ہے حج کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کے دنیا کے ساتھ ہوتا ہے بڑی لڑکی میں چل رہا ہوگا اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو. ایک بادشاہ کی مثال ہے ایک بادشاہ کا اور وزیر کا کیونکہ بادشاہ کے دربار میں بات ہو گئی کہ بادشاہ نے کہا اصلیت اصلیت جو ہے تصلیح چیز ہے اور وزیر نے کہا تربیت اصلی چیز ہے کہ نہیں کسی چیز کے استعداد اگر رس نہ ہو بنیادی استعداد رس نہ ہو آپ کتنی تربیت کیوں نہ کریں اس کا فائدہ اس کو نہیں ہوتا پورا خیر بادشاہ نے کہا کہ دو وزیر دو گروہ میں ہو گئے ایک گروہ بادشاہ کے ساتھ ہیں دوسرے گروہ دوسرے کے ساتھ ہیں، بڑی بات چل پڑی تو وزیر جس نے کہا تھا کہ تربیت سے حالات بدلتے ہیں اس نے کہا میں سابت کر کے دوں گا کیا ٹھیک ہے اس نے بلیاں کی تربیت کی, کی, کی, کی, کی اتنا سکھایا پڑھایا ان کو کہ شام کو جب دربار لگا تو بلیاں اس زمانے مشرق پکڑتے تھے درباروں میں بلیاں مشل پکڑے ہوئے سارے دربار میں <تصفح> بیٹھی ہوئی ہیں وہاں ساری کوششیں کی انہوں نے بالکل آرام سے بیٹھتی ہیں نہ آدمی سے ڈرتی ہیں نہ بھاگتی ہیں نہ کچھ ہوتی ہیں اس وزیر نے کہا کیا باقی دانشور بادشاہ کے دوسرے وزیر ہیں بولے نا کہ تربیت سے ہم نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, کیا تو دوسرے گروہ کا جو وزیر تھا اس نے کہا کہ انشاءاللہ کل ایک آدمی نے کہا کہ چوہا پکڑ کے لاؤ چوہا پکڑ کے لایا آدمی دوسرے دن جو ہے چوہا لے کر دربار میں گیا اس وزیر نے دلیاں آئیں مچھلیں سارے دربار کو کر دیا اور روشنی پھیلی ہوئی ہے سارے بیٹری میں ہے تو اس نے ایسے چوہا کڑکان نے پھینکا جو چوہا دوڑا سب نے بچلے گرائی کیا اس پر ساری دلیاں جو تھی وہ بچوں کو چھوڑ کر اب آگ لگتی ہے جو کچھ ہوتے ہیں دربار کو کوئی حد نہیں ہے یہ چوہے سے پہلے تربیت تھی اور چوہے کے بعد اصلیت تھی تربیت بلی کی ہوئی تھی مشرق لیکن چوہوں کے دیکھ کر اصلیت پر آ گئی جب اصلیت پر آ گئی سب تربیت بھول بھال گئی خاضی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا اپنی کتاب نے لکھا ہے کہ ایک علاقے میں ڈاکوں کا گروہ کھڑا ہو گیا اور ڈاکے ڈالنا اور بہت سخت کیا لوگوں کو بادشاہوں کو شکایتیں ہوئی اور اس اپنے انتظامیہ والوں سے کہا کہ بندوبست کرو انتظامیہ والوں نے خفیہ آدمی لگائے اور نے ان کی معلومات کی پھر جنگل میں جا کر ٹھکانا ان معلوم کیا پھر ان کے اوقات معلوم کیے کہ اس وقت نکلتے ہیں اس وقت ڈاکہ ڈالتے ہیں اس وقت آتے ہیں اس وقت سوتے ہیں سارے نے اوقات معلوم کیے یوں ڈاکے پر گئے نے اپنی زفری وہاں پہاڑ میں جا کر چھپا تھی ڈاکہ ڈال کے آئے اور بسا کر سامان اتارا اور کھایا پیا لانے لمبی کے سوئے مسوائے بادشاہ کے پولیس والا سب کو گرفتار کر لیا گرفتار کر لیا اور لائے گئے بادشاہ نے کہا کہ ابھی اتنا اتنا قتل مقابل نہیں کہ اتنا ظلم کیا قتل کا کمنٹ سب کو قتل کر دے ہیں ایک بڑا خوبصورت نوجوان ہے بھی اس میں لڑکا ہے بہت خوبصورت ہے ایک وزیر اٹھا اس نے فارش کو چوا بادشاہ کے آگے اور کہا بادشاہ سلامت اگر آپ جو ہے تو مہربانی فرمائیں اس لڑکے کو معاف کر دیں ہم اس کی تربیت کریں گے اور اس کو ٹھیک کر دیں گے نے کہا کہ یہ تو ہوتا تو نہیں ہے لیکن اب کیا کریں چلو اس وزیر کا بڑی عصیت حوالے کر دیا اور جا کر اس کو پڑھایا لکھایا بڑا دانشور بنایا اس کو اور جب وہ بڑی حیثیت والا ہوگا تب در دربار در میں لایا گیا پیش کیا دیکھا اس کو واقعی بڑا علم بڑی دانشوری بڑی سمجھداری بڑی فہم و خراست آپ کچھ دن جو آزاد ہوا چلا پھر آدمی غائب آدمی غائب اور غائب ہونے کے بعد اتنا مضبوط ڈاکؤں کا گروہ ہو گیا اتنا سمجھدار اتنا ہوشیار کیا اس کو پکڑ نہیں مشکل تو دوبارہ جب معلومات کی گئی تو یہی لڑکا تھا اس نے پہلے تو ان پڑھے پڑھا لکھا ہوشیاروں کا ڈاکوم کا گروہ اس کھڑا کر دیا اس کو پکڑ کر لایا گیا اس پر فیصلہ ہوا وہ سعد رحمتہ اللہ علیہ نے جملہ لکھا ہے سامنے کے آخر میں کیا چلتا گھر آخر گرخوت گھر سے بعد میں بزرگ شا جی بھائی کا بچہ آخر, آخر, آخر, آخر بہڑی بنتا ہے گھر سے کی بزرگ کیوں نہ بنا دے جس چیز کے بارے میں شریف نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ یہ عجیب بات ہے ایک, ایک, کو ایک, کو ایک کو کہتے ہیں حد ایک کو کہتے ہیں کساس ایک کو کہتے ہیں حد خدا نہ صاحب آپ نے کسی دوسرے مسلمان بھائی ایک آدمی آپ سے آپ کے ہاتھوں قتل ہو گیا خدا نہ کسی کے ہاتھوں قتل ہو گیا مقدمہ چلا اس میں اس, اس کا فیصلہ جس میں اس کو کساس کہتے ہیں کساس کساس میں یہ ہے کہ اس آدمی کے وارث کے چار دو بیٹے سے دو بیٹیاں سہرسہ چلا قطر ثابت ہو گیا لیکن چار میں سے ایک آدمی نے کہا کہ ہم دیت لے کر اس کو معاف کرتے ہیں ایک دن کا دیت مان لی نا دیت لے کر معاف کرتے ہیں تو باقی تینوں کو ماننی پڑے گی اور دیت دے کر معافی ہوگی کیونکہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس کو معاف کر سکتے ہیں اس کی معافی میں معاشرے نمون و مان آتا ہے محبت بڑھتی ہے جائے اس معافی کچھ نہیں جا دوسرا قتل ہے ڈکیت کا وہ ڈاکو جو اسلحے کے زور سے قتل کر کے مال لوٹتا ہے یہ ڈکیت ہے اس پر کساس نہیں نافذ اس پر ہد نہ اس کے لیے دوسرا پہلو وہ کہتے ہد حد حد کے بارے میں ہے کہ حد کو کوئی بادشاہ کوئی صدر کوئی وزیر کوئی جج یہاں تک کہ حد کو پیغمبر بھی نہیں مان پہ صاحب ایسی بات ہے. ہاتھ کو پیغمبر میں نہیں معاف کرتا کیونکہ کسی کہا کے نہیں ہے یہ اللہ کہا کہ اس کی مخلوق کو پریشان کیا گیا تب اس مشین کی وہ حد تھی اس آدمی پر اس لڑکے پر تو حد تھی نا جو نافذ ہو رہی تھی وہ اس کے معاف کرنے کے جب اللہ نے اختیار اس کے معاف کرنے کے اللہ تبادلہ نے خطر پیغمبر کو نہیں دیا تو بادشاہ کو کیا اختیار ہو سکتا ہے اس لیے میں اکثر تقریباً میں کہا کرتا ہوں کہ پھانسی کی سزا کو وارث معاف کر سکتا ہے صدر پاکستان نہیں معاف کر سکتا ہے یہ حرام مطلق ہے کیونکہ جب صدر پاکستان کی معافی سے قتل معاف ہوگا تو اس جس خاندان کا قتل ہوا ہوا ہے ان کے دل کو بہت دکھ پہنچے گا اور صدر پاکستان سے معافی کیسے کرائی جائے وہ آسان تو نہیں ہوگی کتنا اس کے لیے مال خرچ کریں گے کتنی سفارشیں ڈوںڈیں گے کتنے اثرات ہوں گے کہاں مت گراہیں گے تو جن خاندان کا قتل ہوئے کہیں گے کہ کیا اچھا پیسے کی ضرورت ہے ہمارا قتل کیا اور آدمی معاف ہو گیا نفرت طور بڑھے گی عداوت اور بڑھے گی اور معاشرے میں افطری آ جائے گی اس بالکل شریر نجائز نہیں رکھا ہاں وارث معاف کرتا ہے تو اس سے محبت بڑھے گی اس سے جو ہے تو محبت پیدا ہوگی اور فساد ختم ہوگا لہٰذا جائز رکھا ہے ہاتھ کو نہیں جائز رکھا ہاتھ جو ہے معاشرے کی صفائی ہے وہ معاشرے کا قصور ہے اس کو تو جو کرے گا شاید یہ تیسری آپ کی تصویر آپ دانشور لوگ ہیں ان باتوں سے بڑے خوش جاتے ہیں وہ آبا سے تو بڑا کان کام بھا رہا ہے ایک قانونی باتیں ہو رہی ہیں کورپوں کو تو بڑے بہت کم باتیں ملتی ہیں نا اس کو میرے کھرپا کہنے سے خواہ ہوا کیا وہ کورپا کہہ رہے ہیں اصل بات یاد کرنی تھی میرے بھائی میرا اللہ کا تعلق ہوا ہے یہ نہیں ہوا میں کامل ہوا ہوں نہیں ہوا ہوں اس کا تو خود ٹیسٹ کر سکتا ہے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے میڈیکل کی ڈائگنوز میں تو ڈپارٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسپیشلسٹ کی ضرورت ہوتی ہے خود ٹیسٹ کرے اس کا خیال خود کر سکتا ہے جب تو چیز کو حکم پر ترجیح دیتا ہے مادی اشیا کو حکامات لائے پر ترجیح دیتا ہے اپنے آرام و راحت کو حکم پر ترجیح دیتا ہے اور مفاد کو حکم پر ترجیح دیتا ہے تو سمجھ لے تو اللہ کا بندھن نہیں ہے دنیا کا بندھن ہے اور یہاں ایک آدمی اپنے دل پہ کٹول کر اپنے دل کے امتحان دھیان لے کر اس بات کو معلوم کر سکتے ٹھیک ہے نا آدمی کے چلتا ہے چلتا کرتے کرتے کرتے کرتے ہمارے میں لگتے لگتے اللہ کے پڑھ میں لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات رات کے ساتھ بس یہ مشکل مرحلہ ہے اس کے بعد کوئی چیز مشکل نہیں है? کوئی مشکل نہیں دہلی کے بادشاہ نے نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ پہلی تاریخ کو سارے علماء میری ملک سلام کو آتے ہیں آپ نہیں آئے کہا بادشاہ کے اعلان سے بڑے بڑے علما آئے ہیں ہم تو اپنے آپ کو بڑے علماء سمجھتے ہی نہیں انہوں نے معذرت کر لی دوسرے مہینے پھر وہ لما جاتے تھے اسلام کرتے تھے ان کو شکرانہ وغیرہ مل جاتا تھا اور حکومت میں قطاثر ہوتا تھا کہ یہ بادشاہ کے متحد ہیں اس کو روک نہیں دوسرے کو پھر نہیں گئے پھر بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ آپ نہیں آئے میں پھر کوئی معذرت کر دی کہ کوئی حاضری نہ ہو سکی تیسری بار پھر جو ہوا تو نہیں گئے بادشاہ نے کہا اس دفعہ اگر آپ نہ آئے نا تو میں دیکھ لوں گا ہم بھی دیکھ لے گے بس پہلی تاریخ آئی پہلی تاریخ ابھی آئی نہیں تھی کہ چاند کی تاریخ کی رات کو کو اٹھا اور اسے مارا چھرا اور بادشاہ ڈر حکومت چلی الگ تعلق والوں کو کیا خوف فوجوں کا اور کیا خوف خوف خوف کا اور کیا خوف بادشاہوں کا یہ تو خیر پہلے زمانے کے بڑے بزرگوں کا تذکرہ ہے اس لیے آپ کو کوئی میں سناتا ہوں تیس چالیس سال پہلے کا بکا کماروا میں ہمارے ایک بزرگ تھے ابھی بلا صاحب رحمۃ اللہ علیہ درست دیا کرتے تھے مولانا احمد علی عوری رحمۃ اللہ ایک ساتھ جاتے تھے اس وقت شاہ سعود کی حکومت تھی یہ اس سے پہلے تھا فیصل سے پہلے فیصل سے پہلے گزرا سعود بن عبدالعزیز ابو لذیذ تو بانی تھا کا اور اب لذیذ بیٹا تھا سعود کا بیٹے کا نام ارب میں رواج کے دادے کے نام پر پوتے کا نام رکھتے ہیں یہ سعود بادشاہ تھا ابولا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وہاں کے لوگوں نے سازیاں کی اور حکومت کو شکایت کی اور ان کے خلاف ایسی فضا خراب کر دی کہ ان کی گرفتاری کا خطرہ ہوگیا ان کے مجھے نے میں کہادر صاحب آپ کچھ دن درس نہ دیں آپ کے خلاف جو ہے تو حکومت میں کیس ہوا ہوا ہے اور آپ کو گرفتار کر دیں گے ہم کچھ طرح صفائی کریں گے آپ کی صفائی کر لیں گے پھر خیر آپ شروع کر دیں دوسرے دن آئے تو پھر درد بیٹھے ہوئے دے رہے ہیں انہیں کہا یار لین کو گرفتاری کا خطرہ ہے انہوں نے حضرت صاحب اگر آپ چند درد کو نہ آئے آپ کے خلاف کیسے حکومت کے میں کچھ بات چیت کر کے کیسے کو صاف کر لیں گے پھر آپ بے شک آئے ہیں دن آئے پھر درد دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا جی آپ کے بادشاہ کے پاس آپ کے خلاف تو کیسے انہیں کہ نہیں ہے بادشاہ یار نہیں تمہارا ذرا تو ان دنوں یہ سعود کو کوئی دماغی عرضہ ہوا ہوا تھا دماغی عرضہ ہوا ہوا اور یہ جو سعودی موجودہ حکومت ہے نا یہ ہے امام محمد عبد الحاب مجدی اس کے نظریاتی بانی ہے اس کی تاریخ ہے اور یہ عبد بن سعود جو تھا یہ نجد کے مضبوط ڈنڈا مار سرداروں میں سے سردار تھا اس نے پوری تربیت حاصل کر لی تھی امام محمد اللہ نقی سے اور پھر اسے تاریخ چلا کر ہی حکومت قائم کی ہے جس وقت حکومت قائم کی ہے تو امام محمد الب الحاد ندی کی اولاد جس کے ساتھ جو ہے تو معاہدہ کیا ہے کہ انتظامی امور آپ کے ہاتھ میں ہوں گے اور قضاء اور عدالتی امور جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہوں گے ان کو والے سعود کہتے ہیں ان کو والد شیخ کہتے ہیں کہ قضاء اور عدالت یہ عال شیخ کے ہاتھ میں ہوگی اور انتظامیہ یہ آل سعود کے ہاتھ میں ہوگی بہرال آل سعود جو ہے یہ آل شیخ کے آگے قرآن کے قرآن عدیض کے قانون کے آگے جواب دے ہوگا کسی وقت بھی عدالت ہزار قرآن عدیض کے قانون کی روشنی میں بادشاہ وقت کو طلب کرے گی تو اس کو آنا پڑے گا اور اس کو جواب دینا پڑے گا تو جو اس کے دماغ میں آرزہ ہو گیا دماغی بیماری ہو گئی اس کو سعود کو اور اس میں علماء اور مشائق نے جو ہے تو خطرہ محسوس کیا کہ کئی آدمی حکومت چلاتا ہوا تو حکومت کو خطرہ ہے کیونکہ اس کا دماغ جگہ پر نہیں ہے صحیح نہیں ہے انہوں نے جو ہے تو عدالت میں کیس دائر کیا عدالت نے طلبی کی تو عدالت نے فیصلہ کر دیا کہ اقتدار جو ہے وہ سعود سے لے کر دوسرا جو عہد ہے فیصلہ اس کے حوالے کیا جائے گا درست فیصل کی حکومت ختم اس کی سعود حکومت ختم فیصل کی حکومت آ آگ، گئی اور جو اللہ والا بوری پر بیٹھ رہا تو اللہ اللہ کر رہا درخت دے رہا تو اس بیٹھا تو مشکل بات اللہ کے تعلق سیکھنا ہے باقی باتیں آسان ہیں ٹھیک ہے اسلامی نظام کا آگے یہ, یہ ہمارے اسلامی نظام کے آئین کی یہ شک ہے جسے آپ آرٹیکل کہتے ہیں نا شک ہے کہ اسلامی قانون کے آگے ساری حکومت ساری انتظامیہ سب لوگ جواب دے ہیں اور اس قانون کی اگر کوئی جاج کوئی قاضی مس انٹرپریٹیشن کر کے کر رہا ہو تو پھر باقی علماء جو وہ کھڑے ہوں گے اور وہ صحیح بات پر سٹینڈ لے کر پھر وہ سب اس کو طلب کریں گے لیکن کر وہ قانون کے آگے طلب کریں گے اس کو اپنے آ کے طلب نہیں کریں گے چلے میری جسم بھائی یاد آ آپ کو سنا دیں میرا تو خیال تھا کہ آج سارا دن سفر کیا ہے تو آج چوک دم ہی نہیں ہوگا لیکن وہ ساری الطاف صاحب کو ہے کیوں گاڑی سے چلاتا رہا اور نیند گٹ کے ہم مارتے رہے ہیں. عمر فاروق فاروقی اللہ ترنا دور کا واقعہ ہے کہ ایران سے اور شہزادہ شاہزادہ گرفتار ہو کر یہ اتنا مضبوط جبنل اتنا زبردست جنگجو تھا کہ اس نے چار یا پانچ جمنیل کو سیل کیا ہوا تھا نانی گرامی مسلمان جنگجو جنریلوں کو شہید کیا ہوتا ہے بڑا غصہ تھا اپنے فاروق کو خیال تھا کہ جب یہ سامنے آئے گا تو اس کا سر میں اپنی تلوار سے اتاروں گا اپنے ہاتھ سے دوں گا اس کو پیشی کے لیے لایا گیا جی مدنی کی گردیوں سے لایا جا رہا ہے شاہی لباس اس کے تمغے اور وہ بج رہے ہیں سارے بچوں میں لیے ایک عجوبہ ہے وہ بچے پیسوں کے تالیوں میں ہوئے آ رہے ہیں مسجد نبی میں لال کا قیش کیا گیا پیش کیا گیا عمر فاروق کو باوجود کے چودہ پیبندوں کا کرتا پہن کر بٹھتے تھے اتنا دبدبہ دیا ہوا تھا کہ بڑے بڑے فرمانا ہوا جب ان کے سامنے آتے تھے تو کاپتے تھے اب یہ آیا بے چارے پر تو ایک تو زمین کہہ دی اور پھر جو پیش کیا گیا عمر فاروق آ گیا اس کو تو بےچارے کپ کپی ہو رہی ہے منہ خشک ہو گیا اس کو پانی لاؤ میرے لیے پانی لایا گیا اور ساتھ کاپ رہا ہے عمر فاروق دلہ میں ترس ہوا انہوں نے کہا لا آباز فکر نہ کرو پانی پی لو پانی پینے تک تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا لا کو جب کہا یہ بات کہہ دی اس طرح پانی پینے کا بجائے گرا دیا کہ نے کہا پانی پینے تک آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا میں نے پانی نہیں پیاب بتاؤ لا باس اب وہ لاباس آپ نے کہا ہے مجدد کے صاحب اقرام نے کہا میرے مومن آپ نے لا لاباس کہہ کر فکر نہ کرو اس کو امان دے دیے انہوں نے کہا تم بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھی بن گئے ہو ساتھ دے رہے ہو اس کو میں نے امان دے دیے اور کیسے مان دے دیے انہوں نے کہا میرے, میرے باہر کوئی ہم تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں کوئی باہر کسی آدمی کو کسی شادی کو بلا کر لاؤ اس سے پوچھ دو باہر ایک شادی سے ان کو لایا گیا ان سے کہا ان کو یہ حالات نہیں بتائے انہوں نے کہا بتاؤ بھائی کو یا آدمی کسی کو کہہ دے لا باپ کہ تم فکر نہ کرو بے فکر ہو جاؤ تو اس نے اس کو مان دے دی, انجا دی کیا اس کے خلاف یہ بھی عمل کر سکتا ہے ان نہیں تو نہیں کر سکتا اس نے مان دے دی اس کو اس ان کی تلوار نام سے نکالی ہو اور مظاہر نے کہا یہ آپ لوگوں کے درمیان میں کیا بات ہوئی انہوں نے کہا اس طرح بات ہوئی اس طرح بات ہوئی اور آخر میں گئے تو سب لوگوں نے مل کر کہا کہ آپ نے اس کو مان دے دی تو اچھا آپ کا خلیفہ بھی جو ہے تو آپ کا خلیفہ بھی کسی چیز کا پابند ہم نے کہا ہاں ہمارا خلیفہ شریعت کے قانون کا پابند ہے ہمارا خلیفہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہے یہ قانون ہے شریعت کا پابند ہے سبحان اللہ آدمی اتنا متاثر ہوا یہ مسلمان ہوا ہے اس کو جاگیر دیا کہ ابن فاروق عظیلہ ان کی ماتحتی میں رہا ہے ان کی شورا کا ممبر رہا ہے اور اپنے سارا بادشاہی تجربے سے جو تھے اس کی روشنی میں اس نے اس معاشرے سے مشاورت کا کام کیا سبحان اللہ تو یہ اس بات دستی میں بیان کر رہا تھا کہ آپ دانشور لوگ ہیں معاشرے میں آپ لوگوں کو جا کر آپ سے لوگ اثر لیتے ہیں اس بات کو اجاگر کریں کہ ہمارے ہاں انتظامیہ عدلیہ کے آگے جواب دے ہیں اور عدیا عدیا قانون شریر کی پابند ہے اور قانون شریعت کے اگر مس انٹرپریٹیشن کو جج کر رہا ہو تو سارے علماء کے کا گروہ کھڑا ہو کر اس کو قانون کیا کے آگے طلب کرے گا اسے آپ اپنی اپنے استری کو ثابت کریں اور یا پھر اس بات کے آگے آپ جھک چاہیں جس کو اس کو ہم کر کے آپ کو بتا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس بات پر اگر تو آ جائے اگر تو شریر کے قانون کے آگے سب نگون ہو جائے تو امریکہ تیرے آگے سب نگون ہو جائے گا لیکن تو اور میں مفاد کے آگے سب نگون ہو جاتے ہیں اللہ کے آگے نہیں ہوتے مفاد کے آگے نف کے مزوں کے آگے نف کے مفاد کے آگے سب نگون ہو جاتے ہیں ہر کام کرے جاتے ہیں انصاف رہ جاتے ہیں اس کی وجہ سے ہم اللہ کی نظروں سے گر جاتے ہیں اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی یہ سارا کے کلا کرنے کے سب اس بات کے لیے ہے کہ چیز ہمارے کال میں ہے ٹھیک ہے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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله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 God. Uh -huh. INALLAH INALLAH INALLAH INALLAH INALLAH INALLAH INALLAH INALLAH INALLAH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 in den sah in den sah in den sah in den sah in den هلنا هلنا هلنا Nein. اللہ میں اٹھارہ بار بلو گھومنا رامل جال امنجال نل ہی رامل جال بار صلی اللہ علیہ محمدی. محمد اللہ علبات محمد و يا ولا ولي يا اخر الناخرين يا ذو القوه المتين يا راهم المساكين يا ارحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام ما الهكم اله واحد لا الله لا اله الا انت وحده لا شريك لك انعم المسلمين والمسلمات الله يحيي منهم ولمات محمد صلی اللہ علیہ یا عالم ان کی مانوں کی فارض فرمان کی عورتوں کی بچوں کی کی بڑوں کی فاض فرما یا عالم کے مالوں کی خاطم یا ہم میں لڑ رہے ہیں پچھلے سونے کے علاقہ یا اعلیٰ عالم اسلام ہدایت کو عام فرما اپنے طالب کو عام فرما حضور صلی اللہ علی محبت کو عام فرما فطریکوں کی محبت کو عام فرما یہ جو لوگ تین کے لیے کوشش کر رہے ہیں کر رہے یا دس و عزیز کر رہے یا دعوت تبلیغ کے کر رہے یا بید تلقین سے کر رہے یا کسال کے میں لڑ رہے ہوں یا اللہ سب کو خلاص تصویر سب کے وسائل سے وہ سب کو اپنا قرب نصیح فرما سب کے کوشوں کو بھرا فرما یہ مجالس پانے والے والے سر کے مال جان اولاد کاروبار ملازمت ہر چیزیں بھر ڈال یا اللہ کوئی ٹنکا سونا کسی کو دور مار دے پریشان حال ہو پریشانی کو دے مشکرات میں گرے ہو وافیت فرما دے کوئی بیمار اور گھروں میں بیماری ہو یہ اللہ فرما دے یہ ساتھی امتحان دینے والے یہ خاص کامیاب فرما یا امریکہ کی عالمی کو نگردی کے خاتمہ فرو یا الگ کا کی فوجوں کو تقدر یا الگ رسے کو بےکار فرم یا الگ کی کو غورت فرو یا الگ کو یا الگ کے معیشت کو یا ل مضبوط کو کے مقابلے میں کھڑک یا لزدود کو فارغ کے مقابلے میں یا الگ کے مضبوط کو فار کے ساتھ ٹکرا کر پاش پاش کر یا لاسب میں بچاننے والا ہے یا پورا کروں